والَّذينَ يَبطُونَ لِرَبّم سُجدَو وَقو وَمُقامَا وََّذينَ إذَا أَن فَقُلَم يُسْرِفُ وَلَم يَقُتُرُ وَكَانَ بَينَ ذَلِكَ قَوامَا وََّذينَ ل يَدُرونَ معَ اللهَّهِ إلَهًا آخَلْ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 وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا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 صد ال فرقان کا یہ آخری رقو ہے انیسویں سپارہ کے اندر اور اس رکوع میں اللہ چل شاہ نے اپنے بندوں کو جس کو اللہ چلِ شاہ خود اپنا بندہ قرار دے رہے ہیں ان کی صفات بیان فرمائی بالکل واضح اور دو ٹوک کہ یہ لوگ میرے جن میں یہ سترہ باتیں سترہ باتوں کا ذکر کیا کہ یہ گویا ایک آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اپنے آپ کو اس میں دیکھ لو کہ ان سترہ باتوں میں سے تمہارے اندر کون کون سی پائی جاتی ہے جو پائی جاتی ہو اس پر اللہ جلیہ شاہ کا شکر ادا کرو اور جو نہ پائی جاتی ہو تو اس کے اوپر فکر کرو کیونکہ اللہ جلیہ شاہ نے تو فرمایا ہے کہ یہ میرا بندہ تو ان چیزوں سے مل کر بنتا ہے یہ ساری چیزیں جب پوری ہو جائیں تو اس سے جو شخصیت بنتی ہے وہ بجا طور پر اس قابل ہے کہ میرا بندہ یا میری بندی کہلائے ظاہر بات ہے کہ اس میں خطاب مردوں کو بھی ہے اور عورتوں کو بھی ہے دونوں کے لیے اور یہ صفات دونوں کے اندر مطلوب ہیں دونوں کے سے اس کا مطالبہ کیا گیا سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر بڑی البیلی ہے اور بڑی پیاری ہے وہ یہ کہ اللہ جل نے ان کو عباد الرحمن کا لقب دیا عباد الرحمن کا مطلب ہے رحمان کے بندے تو یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ ساری اور جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں ہیں یہ سارے عباد الرحمٰن اگر دیکھا جائے چاہے وہ مانے یا نہ مانے چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان چاہے وہ نیک ہوں یا بد اللہ نے پیدا کیا کوئی اور خالق تو نہیں ہے لیکن یقینا یہاں عباد الرحمن سے مراد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حقیقی بندے جن جو جنہوں نے بندگی کا حق ادا کیا جو واقعی بندے بن کر رہے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ میرے بندے ہیں پہلی صفت جو ان کی بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ عباد الرحمان الزین عباد الرحمن وہ ہیں جو یمشونا جو زمین کے اوپر عاجزی سے چلتے ہیں. ان کے اندر اکڑ نہیں ہوتی ان کے اندر اتراتے نہیں ہیں کسی بات کے اوپر بھی ان کے اندر کوئی غرور اور کوئی تکبر نہیں ہوتا غرور اور تکبر اصل میں قلب کی کیفیت ہے لیکن اس کا اثر انسان کی چال پر اس کی گفتگو پر اس کے اٹھنے بیٹھنے پر ہر چیز پر آ جاتا ہے اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے تکبر کا اور غرور کا کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کوئی متکبر بھی اپنے آپ کو متکبر نہیں سمجھتا وہی سمجھتا ہے میں بہت ہی عاجز آدمی ہوں میں بہت ہی مسکین قسم کا آدمی ہوں بڑا منکسر المزاج آدمی ہوں. یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دیکھیں باقی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے میں نے جھوٹ بولا آدمی سے کوئی اور گناہ ہو جاتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا کبر کے اندر ایک عجیب خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنا پتہ نہیں دیتا انسان کو وہ اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا اس بات کا جب تک کہ اس کو کسی ایسے متوازے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کا موقع نہ ملے کہ جن کے ساتھ رہ کر اس کو اندازہ ہو کہ اچھا توازو تو اس کو کہتے ہیں اور یہ میرے اندر نہیں ہے یہی طریقہ ہے اس کو پتہ چلانے کا کہ متوازے لوگوں کے ساتھ اس کا اس کا واسطہ پڑے ان کے طرز کو دیکھ کر ان کے طریقے کو دیکھ کر مختلف مواقع پر اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ اچھا توازو اس کو کہتے ہیں یہ میرے اندر نہیں میں متوازن نہیں ہوں اس سے پہلے ہر بندہ اپنے آپ کو انتہائی متوازے سمجھ رہا ہوتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ متوازے کون ہو سکتا تو پہلی چیز جس پر پورے کے پورے دین کا گویا مدار ہے اس توازو کے بغیر اسلام بھی تو تسلیم کرنے کو کہتے ہیں اس کو انگریزی میں سرنڈر کرنا کہتے ہیں ایک آدمی اللہ جل شاہوں کے سامنے ہر چیز کو سرنڈر کرتا ہے اپنے جسم کو اپنی جان کو اپنی روح کو اپنی عقل کو اپنے فہم کو اپنے خیالات کو اپنے نظریات کو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ یہ ہر چیز اب ایسی ہوگی جیسے آپ فرمائیں گے تو پہلی صفت اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ ہیں یمشونا علد ہونا کہ ان کی چان میں انکساری ہوتی ہے اس کے اندر ایک توازو ہوتی ہے اور وہ اکڑتے نہیں ہیں وہ اتراتے نہیں ہیں ان کے اندر کسی قسم کا غرور اور تکبر نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ وید خوا بہم الجاہل قول سلامہ اور جب کبھی کوئی جاہل ان سے الجھ جائے تو یہ اس سے ایسی بات پلٹ کر جاہلانہ جواب نہیں دیتے اگر کوئی جاہل ان سے الجھ جائے تو یہ اس سے ایسی بات قول و سلامہ کا ایک مطلب تو یہ سمجھ میں آتا ہے گویا وہ جواباً کہتے السلام علیکم یہ ضروری نہیں ہے قول سلامہ کا مطلب یہ ہے مختلف حضرات نے اس کے ترجمے بڑی وسعت پیدا کی ہے بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سلام کر لیتے ہیں اور اس پہ گویا سلامتی بھیج کر دامن بچا کر نکل جاتے ہیں اس کی جاہلانہ جواب کا اسی لب و لہجے کے اندر اور اسی انداز میں اسی ترتیب سے جواب نہیں دیتے بعض حضرات نے کہا ہے کہ جوابن یہ جو کچھ کہتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی جاہل الجھ جاتا ہے تو یہ جب جوابن جو کچھ کہتے ہیں اس بات کے اندر بھی سلامتی ہوتی ہے ان کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی کسی قسم کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا اس بات کیا مطلب کہ اس بات کے اندر گناہ زبان کے گناہ کن چیزوں کے اندر ہے زبان کے گناہ گالی کے اندر ہے زبان کا گناہ جو ہے وہ کسی کی توہین کرنے کے اندر زبان کا گناہ جو ہے کسی پر بہتان لگانے کے اندر ہے زبان کا گناہ جھوٹ کے اندر ہے تو اس موقعے پر بھی اگر ان کی زبان حرکت میں آتی ہے تو اس پر گناہ کا کوئی قلمہ نہیں آتا یہ کتنی جس طرح پہلی عادت بڑی ہی اچھی عادت ہے اگر کسی کی تصکیہ اور اصلاح ہو جائے یہ جو دوسری عادت ہے کہ انسان کو جاہلوں سے دامن بچانے کی دامن بچا کر چلنے کی کی توفیق ہو جائے اس کی عادت پڑ جائے اس سے بھی انسان میں بڑی سلامتی باقی رہتی ہے سید الطائفہ جمداد اللہ صاحب مہاجر مکی بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ ہر وقت بحث مباحثے میں اور ہر وقت کی کسی کے ساتھ پیل و کال کے اندر مشغول رہتے تو ان کا باطن اندر, اندر اندرونی طور پر یہ باتیں ان کا منتشر ہو جاتا ہے یعنی ان کے اندر یکسوئی برقرار نہیں رہتی پھر کسی چیز کی ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی یاد آ رہی ہوتی ہے آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کو اپنے نظریات کے خلاف کوئی بات سن کر یا اپنے خیالات کے خلاف کوئی بات سن کر ان سے خاموش نہیں رہا جا سکتا یعنی یہ ان کی بالکل پریکٹس نہیں ہوتی کہ بسا اوقات اگر آپ سے کسی کی رائے کا اختلاف ہے آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے کسی اور کی دوسری رائے ہو سکتی ہے تو کبھی اس کا بھی موقع ہوتا ہے کہ اختلاف کے باوجود آپ کو اس رائے سے اتفاق نہیں ہے لیکن آپ اس میں خاموشی اختیار کر لیں اور کسی مناسب وقت کے اندر جب آپ سمجھیں کہ اب میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں اگر کہنے کی ضرورت ہو اس بات کی یقیناً تو پھر انسان اس وقت کے اندر کہہ دے یہ اونچے اخلاق کی نشانی ہے اور یہ اسی بندے میں ہو سکتا ہے جس کو ہر وقت اللہ جل شاہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا استحصار ہوں ولدین ربیم دیکھیں گے یہ جو دونوں چیزیں ہیں پہلی چیز آجزی کے ساتھ رہنا اور دوسری چیز جاہلوں کے جواب میں خاموش رہنا یا سلامتی والی بات کرنا یا سلام کہنا یہ تو تھا مخلوق کے ساتھ معاملہ انسان کا آج بھی ظاہر بات ہے کہ انسان عاجز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان مخلوق میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے یہ اس کے دل کے اندر ہر وقت یہ خیال رہے حکیم العما حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو ہالن اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں اور تمام کافروں کو معالنً اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں کیا مطلب ہوا اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ رو زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان دا ٹائم بینگ یہ مجھ سے بہتر ہے ہر لحاظ سے بہتر ہے اور جو کافر ہیں ظاہر بات ہے کافر تو مسلمان سے بہتر نہیں ہو سکتا لیکن یہ خیال مجھے رہتا ہے کہ اگر اس کافر کو معلن کا مطلب ہوتا ہے نتیجتاً آگے چل کر اگر اس کافر کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو گیا اور ایک کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ بھی مجھ سے بہتر ہو گیا کیونکہ کافر جیسے ہی کلمہ پڑتا اس کا پچھلا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے وہ تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے گویا کہ اس جس دن اس نے کلمہ پڑھا آ بھی رہی ہے آیت آگے جس دن اس نے کلمہ پڑھا کافر نے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کے کرامن کاتدین کو آج رجسٹر پکڑائے گئے ہیں کہ اب اس کا لکھنا شروع کرو اس سے پچھلے والے رجسٹر اس کے سارے کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں ٹھپ دیے جاتے ہیں تو یہ جو توازو ہے انکسار ہے اور یہ جو دوسری بات جو کہی کہ لوگوں کے ساتھ بحث و سے اجتناب ہے یہ ایک مخلوق کے ساتھ بندے کا معاملہ ہے انہی لوگوں کی تیسری صفت اللہ جلشار بلکہ اس کو چوتھی کہا ہے مفسرین نے کہا ہے کہ خود عباد کہنا عبد کہنا بندہ کہنا یہ پہلی صفت ہے کہ اس بندے میں عبدیت ہوتی ہے عبدیت بھی میں آپ کو بتا دوں کس کو کہتے ہیں عبد کا لفظی مطلب تو ہے غلام کے اور اللہ ج شاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں جہاں پر کسی عظیم الشان کام کی آپ کی طرف نسبت فرمائی ہے تو وہاں ان کو عبد کہا ہے آبد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے اندر فنا کر دی ہوتی ہے جس نے ایک وہ اس پہ یاد آیا ایک نو مسلم تھے آ, کسی اسکینڈونیوین کنٹری سے ڈنمارک سے یا پتہ نہیں فن لینڈ سے یا کہاں سے وہ آئے تھے مسلمان ہو کر کسی نے وہاں سے ان کو ہمارے حضرت ہمارے شیخ حضر مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب کام ان کا بتایا کہ تم ان کے پاس جاؤ کچھ وقت ان کے پاس گزارو تاکہ تمہاری اسلامی تربیت ہو جائے یہ بڑی پرانی بات ہے ایٹیز کی بات ہے کہیں تو حضرت سے میر سنتے رہتے ہیں بہت زیادہ تو وہ آ اور اردو افتادہ دیہات کے اندر جہاں آج بھی وہ دیہات ہے بڑی مشکل سے بندہ وہاں پہنچ گیا خدا جانے اسی کی دہائی کے اندر وہ کس طرح ہوگا اور وہ وہاں کیسے گیا ہوگا تو وہ وہاں گیا اور کچھ دن وہاں پر رہا تو اس کا اسلامی نام عبد السمت رکھا گیا تھا پتہ نہیں اس کا پہلا نام کیا تھا لیکن اسلامی نام اس کا عبدالسمت تھا ڈنمارک کا تھا وہ تو حضرت کہتے ہیں کہ میں بڑی اسلام کی انوارات سے اور اسلام کی کیفیات سے بڑا سرشار تھا جس طرح بندہ صحیح مانو مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کو جو پوری پوری کیفیت اسلام کی نصیب ہو جاتی ہے نا تو وہ اس طرح کا ایک بالکل پکا مومن اور مسلمان تھا تو ایک دن حضرت اسے پوچھا کرتے تھے صبح کبھی کبھی ایسے جس طرح ایک لائٹر موڈ کے اندر عبدالصبت کیا حال ہے تو اس نے کہا ایک دن کہہ لگا کہ حضرت میری عجیب کیفیت کا کیا کیفیت ہے تمہاری تو اب وہ اپنی کیفیت تعبیر کرنا چاہ رہا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے میرا دل یوں لگتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات یہ زمین و آسمان تارے سورج تارے پوری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے یہ ایک گاڑی ہے ایک موٹر کار ہے اور اللہ جل شاہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوں اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں عبدالصمد ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوں میری ہر وقت یہ کیفیت ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب میں اس پوری کائنات کا نظام جو اللہ جس طرح چلا رہے ہیں میری طبیعت اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی نہ مجھے کسی چیز پہ شکوا پیدا ہوتا ہے نہ مجھے کسی چیز پہ شکایت پیدا ہوتی ہے نہ مجھے کسی بات سے گلا ہوتا ہے نہ مجھے یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ مجھے ہوتا ہی نہیں جو چلانے والا ہے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ جیسی ڈرائیونگ کر رہا ہے میں فرنٹ سیٹ پہ بڑا مطمئن اس کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اتنا ہستے تھے اس کی اس کے اوپر کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو اس کو آ, یعنی یہ بیچارہ کوئی عالم فاصل تو تھا نہیں ہمیں کوئی اس روشنی کے اندر بتاتا وہ اس کو, جو اس کے دل میں آیا تھا اس نے اس کو اپنی سامنے نظر آنے مثال یہ ابدیت ہوتی اس کو ابدیت کہتے ہیں ایک آدمی اللہ جلشانوں جل کی مرضی میں جب اپنی مرضی فنا کر دے تو اس کے بعد اس کو اس کائنات کے اندر اس کو کسی چیز کے اوپر کوئی لمبا چوڑا شکوہ اور گلا اور دکھ پیدا نہیں ہوتا اور اس کی زندگی بڑی راحت کے اندر آ جاتی ہے اس کو چیزوں کے نتائج سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جو چیزیں جو, جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے یہ ایک مکینزم کے تحت ہو رہا ہے اور انسانوں کے درمیان بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی ایک ترتیب سے ہو رہا ہے اللہ جل جشانوں نے اس کائنات میں کسی چیز کو اللٹپ نہیں بنایا بے ربط نہیں بنایا بلا وجہ نہیں بنایا آبس نہیں بنایا کھیل نہیں بنایا ہر چیز ایک منظم ترتیب کے ساتھ ہے اگر انسان اس مکینزم کو سمجھ لے تو اس کو اپنے ساتھ ہونے والی چیزیں بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر مجھے یہ دکھ پہنچا تو کیوں پہنچا اگر مجھے یہ تکلیف پہنچی تو کیوں پہنچی اگر مجھے یہ صدمہ ہوا تو کیوں ہوا اگر مجھے یہ نقصان ہوا تو کیوں ہوا اس کو یہ سارے کے ساری چیزوں کے جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی اسی کو معرفت کہتے ہیں ایسے لوگ کہتے ہیں کہ عارف باللہ ہیں یہ کائنات کے اندر اللہ جلشانو کی ذات و صفات بھی سمجھے ہیں اور اللہ کی سنتوں کو سمجھ گئے ہیں کہ اللہ جلشانو کس طریقے کے ساتھ نظام کائنات کو چلا رہے ہیں تو یہ تو معاملہ تھا ان کا مخلوق کے ساتھ عباد کا معام تھا بخلوق کے ساتھ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے اس کی طرف یہ فرمایا کہ والذین و یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی راتیں دیکھیں اس تعبیر میں اگر عربی کا بعض علبہ بیٹھے میں یہ جو یہ نہیں کہا کہ یسجدون و یرکعون یسجدون و یقومون قومون یہ نہیں کہا والذین و اللہ یبیتون یہ یہ بیتون کہتے ہیں رات گزارنے کو باتاں کہتے ہیں رات گزارنے کو یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں اس میں اس کی تعبیر کے اندر ان کی راتوں کی ایک خاص بے قراری کی کیفیت پتہ چل رہی ہے یعنی یہ راتوں کو ایک خاص بے قراری ان کو اٹھاتی ہے اور کبھی کھڑا کرتی ہے کبھی اللہ کے آگے گراتی ہے کبھی قیام میں ہوتے ہیں کبھی سجدے کے اندر ہوتے ہیں اور یہ ان کو یہ راتیں ان کی یعنی اس طرح وہ دنیا و مافیہ سے بےغم ہو کر نہیں سوتے بلکہ ان کے اندر ایک بے قراری ہوتی ہے آخرت کا قیامت کا قبر کا موت کا دنیا کی بے ثباتی کا دنیا کے اختصار کا ایسا ان کو استہزار ہوتا ہے ایسا وہ ان کے سامنے تازہ ہوتی ہیں کہ وہ رات کو پھر اٹھ کر اللہ جل جسوں کو تنہائی ہوتی ہے کیونکہ اصل اللہ کے ساتھ جو مناجات ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ جو انسان کی بات چیت ہو سکتی ہے ایک سوئی کے ساتھ وہ رات کو ہی ہو سکتی ہے دن کو تو لوگ ہوتے ہیں گھر, اگر آپ مسجد میں آئیں تو بھی لوگ ہوتے ہیں گھر میں جائیں تو بھی لوگ ہوتے ہیں اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں اللہ کے ساتھ وہ کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت اس کو دیکھنے والا کوئی اور نہیں کوئی بھی اس کے درمیان ہوتا ہے یہ ان کی رات ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں سجدوں و قیامہ کہ جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں دعا کیا کہتے ہیں دعائیں کیسی مانگتے ہیں پہلی دعا وَ اللہدین اور یہ کہتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم یہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور اذاب کر نہ غرام اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ جاتی ہے انسان کو یعنی یہ کوئی ایسا عذاب نہیں جو دور سے ہوتا ہے یہ انسان کو چمٹ غرامہ کہتے ہیں چمٹ کر رہ جانا چمٹ کر رہ جاتی ہے اور ان ساعت سات مستقر مقامہ مستقر بھی رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں اور مقامہ بھی رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ دو لفظ اکٹھے آئے ہیں مستقر بھی کہا جا رہا ہے مستقر بھی ٹھکانے کو کہتے ہیں اور مقامہ مقام ٹھہرنے کی جگہ رہنے کی جگہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم کسی کا مستقر اور مقام ہونے کے اعتبار سے بدترین جگہ ہے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں فرق یہ ہے دونوں کے اندر کہ مستقر کہتے ہیں جہاں انسان تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے عارضی قیام اور مقامہ کہتے ہیں مستقل قیام دائمی قیام کی جگہ کو تو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جہنم اتنی سخت جگہ ہے کہ اگر یہاں تھوڑا اور عارضی ٹھہرنا پڑ جائے تو بھی یہ بڑی سخت ہے اور اگر مستقل ٹھہرنا پڑ جائے تو پھر تو سخت ہے ہی ہے یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں جا بندہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ کبھی آپ کہیں کرائے کے گھروں کے اندر اگر رہتے ہوں یا رہے ہوں کبھی تو اگر کرائے کا گھر آپ کی مرضی کے مطابق نہ بھی ہو تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کرائے کا ہے تھوڑا تھوڑا ہی رہنا ہے کیا ضرورت ہے اگر یہ سو فیصد آپ کی مرضی کے مطابق نہ بھی ہو یہ سوچ کر وہ وقت وہاں آسان ہو جاتا ہے کہ بالآخر اس کو چھوڑ دینا تو جہنم کے بارے میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ ہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ بتائے کہ اس میں تھوڑا اور وقت ہو یا زیادہ وقت ہو بڑی سخت جگہ والذین اذا انفقو اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب یہ خرچ کرتے لم یسرفو تو یہ اسراف نہیں کرتے فضول خرچی نہیں کرتے ولم لم اور نہ یہ تنگی کرتے ہیں نہ یہ بخل کرتے ہیں وکان بہین کا قوامہ ان کے ان کا جو طریقہ ہے وہ اس دونوں انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے یہ بڑی ایک چھوٹی سعایت کے اندر عجیب و جمع ہو جاتے ہیں اسراف اور اقتار یکخترو کہا گیا اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو جس جگہ دو قسم کی چیزیں فضول خرچی ہوتی ہیں ایک یہ کہ گناہ کے کاموں کے اندر جتنا بھی پیسہ لگے گا وہ سب اسراف کے اندر آئے گا گناہ کے کام کے جو بھی پیسہ لگے گا چاہے وہ ایک روپیہ ہے یا چاہے وہ دس روپے ہے وہ سارا کا سارا اسراف ہے جیسا کہ ہمارے ہاں شادیوں پر لگنے والا پیسہ اس میں جو پیسہ گناہ کے کاموں میں شادی سے مراد میری یہ ہے کہ شادی کے اندر دو چیزیں ہیں ایک نکاح ہے اور ایک ولیمہ ہے اور نکاح تو ظاہر بات ہے کہ فرض و واجب ہے اور ولیمہ صرف صاحب استطاعت پر ہے جس کی استطاعت نہ اس میں ولیمہ بھی نہیں اس کے علاوہ جتنا پیسہ لگتا ہے یہ سارا اسراف ہے اور گناہ بھی ہے اور اللہ جن نشانوں کی ناراضی کا باعث بھی ہے اور شادی کی بے برکتی کا باعث بھی ہے شادیوں کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں اس کے نتیجے کے اسی طرح کسی بھی اور ایسے کام میں خرچ کرنا جو حد اعتدال سے متجاوز ہوگا وہ خرچ جو ہے وہ اسراف کے گا اس کی تفصیل ہر موقع کی الگ الگ ہوتی ہے بعض چیزوں کو اللہ جلشان ہونے اگر اس میں زیادہ بھی خرچ کیا جائے تو اس کو اس کے اسراف کو ختم کر دیا ہے مثلا مہمان کے اکرام کے اندر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے پاس مہمان آیا اور انہوں نے اس کے لیے بڑا اہتمام کیا تو کسی اس مہمان میں سے کسی نے کہا کہ لا فی اسراف کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں تو انہوں نے کہا کہ لا اسراف افل خیر ان کا خیر کے کام میں کوئی اسراف نہیں یہ تو کیا کہتے ہیں اسی جملے کو آگے پیچھے کر دیا ان کا لا لا فی اسراف ان کا لا اسراف فی خیر کہ اگر وہ اس لیے آتا ہے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ جو مہمان کے سامنے جو کچھ رکھا جاتا وہ اصراف کی حد سے متجاگر اس کے اکرام کی نیت سے اگر ہو بشرت ہے کہ نمود و نمائش کے لیے نہ ہو ہو اکرام کی نیت سے تو اللہ حکیم علما مولانا شفری تھانو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے ایک مہمان آئے کو مولوی صاحب تھے تو مجھے ان کی قدر ہوئی کہ عالم ہیں تو میں نے ان کے لیے اکرام کیا تو چائے کے ساتھ جتنا میں جو اکرام کر سکتا تھا میں نے کیا تو واپس جا کر کہنے لگے ہم تو ان کو بزرگ سمجھ کر گئے تھے وہاں جا کر ہم نے دیکھا تو چائے کے ساتھ لوازمات تریسٹھ رکابیوں کے اندر رکھے ہوئے تھے تو ہمیں تو جانے پر ہی اپنے افسوس ہوا ہم تو سمجھے تھے کہ بزرگ نے دوست نے فرمایا ہم نے اکرام کیا وہ ہماری رکابیاں گنتے رہے انہوں نے کہا کہ تریسٹھ رکابیوں کے اندر جو ہے انہوں نے ہمیں چائے کے لوازمات پیش کیے تو کہا کہ ہم نے اکرام کیا وہ ہماری رکابیاں گنتے رہے و لدین ادا انفق الم یوسریف علم یق تروقانہ بین تعلیقہ تو جو خرچ کرتے ہیں تو نفذو الخرچی خرچی کرتے ہیں غلم یکت اور نہ وہ تنگ دل اور بخیل ہوتے ہیں ایک اور جگہ قرآن میں آیا وہ کان السان قطور اقتار یہ کہتے ہیں بخل اور تنگی کو کہ جو خرچ کرنے کے مواقع آتے ہیں وہاں بھی خرچ نہ کرنا تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی بڑی بخل کی بہت سخت مذمت آئی ہے وہ کا نہ بہ دانے کا قوامہ بلکہ ان کا طریقہ اس دو انتہاؤں کے افراد اور تفرید کے درمیان اعتداد کا رستہ ہے وََدین علیہ مع اللہ الہن آخر اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے ان کی امیدیں توقعات ان کی عبادت ان کی دعائیں ان کی منتیں نظریں مرادیں ہر چیز کس کے ساتھ ہوتی ہے اللہ جانوں کے ساتھ جو معاملات اللہ سے متعلق ہیں اس کے اندر کبھی وہ کسی مخلوق کو شریک نہیں کرتے ولاق طلون التي حرم اللہ اللہ بالحق اور نہ وہ جس جان کو اللہ جلشعل نے حرمت بخشی ہے اس جان کو نا حق قتل نہیں کرتے نا حق اس لیے کہا جاتا ہے بالحق قرآن میں آتا ہے کہ بعض موقعوں پر اسلامی عدالتیں قصاص کی یا سنسار کی سزائیں دیتی ہیں تو وہ بھی قتل ہی ہوتا ہے کہ جس کو قتل کیا جاتا ہے قتل کے بدلے میں جو قتل ہوتا ہے عدالت, عدالت جب فیصلہ کرے انفرادی طور پر تو نہیں کر سکتا بندہ عدالت جب فیصلہ کرے تو وہ قتل جو ہوتا ہے وہ قتل بالحق ہوتا ہے یعنی صحیح وجہ سے ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی بندہ میں اٹھ کر کسی کو قتل کر دے تو وہ قتل حق کے بغیر قتل ہے نا حق قتل ہے تو اس کا فرمایا کہ وہ ناحق قتل نہیں کرتے بلا یہ اور وہ ذنا نہیں کرتے بدکاری کے اندر وہ مبتلا نہیں ہوتے تو چیزیں یہ ہوں گی اور کہا کہ وہ میں یف اور جو یہ کرے گا نہ حق قتل کرے گا زنا کرے گا یا اسے پچھلے گناہوں میں سے کوئی کرے گا تو يل، دا، دا، يل دا تو وہ اپنے گناہوں کے وبال کا سامنا کرے گا گناہ کا ایک وبال ہوتا ہے اور وہ بعض اوقات اس کی جو سب سے خطرناک شکل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس پر وقتی طور پر کوئی پکڑ نہ آئے اس میں یہ بات سمجھ لیں کافر کے کفر کی دنیا میں سزا ملنا بالکل ضروری نہیں ہے ایک کافر جو کفر پر ہے وہ اس کے ساتھ ایک عام روٹین کی زندگی گزار کر وہ دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جا بجا پرانے پاک میں مضمون موجود ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کو میرے پاس آنے دا ان کا معاملہ میرے ساتھ آخرت کے اندر ہے تو وہ اس میں تو کبھی بھی کافروں کی زندگی کو دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کفر کے باوجود اتنے خوش و خرم کیوں رہ رہے ہیں ہستے بستے کیوں رہ رہے ہیں وہ معاملہ تو آخرت کے اندر ہے. مسلمانوں کے ساتھ دو قسم کے معاملات ہیں ایک یہ ہے کہ ان کے گناہوں کے اوپر فوراً پکڑ آ جائے یہ ہلکا معاملہ ہوتا ہے خفیف معاملہ ہوتا ہے جس کے ساتھ گناہ پر پکڑ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سستا چھوٹ گیا جس کے گناہ پر دنیا کے اندر پکڑ نہ آئے تو اس کے دو سنگین اواقب ہو سکتے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتہائی ظالم ہوتے ہیں اور ان کو لوگوں کی بڑی آہیں اور انتہائی لوگوں کی بدوائیں لی ہوتی ہیں غریبوں کی یتیموں کی بیواؤں کی مسکینوں کی ان کے مال غصب کیے ہوتے ہیں کسی کی زمین قبضہ کی ہوتی ہے قسم قسم کی انہوں نے, انہوں نے ظلم کیے ہوتے ہیں لیکن بظاہر ان کی زندگی کے اندر ان پر کوئی بڑی آزمائش نہیں آتی ایسے بہت سے لوگ آپ جانتے ہوں گے کہ ان کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ یہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا تو اس معاملے مسلمان کے ساتھ دو دو قسم کے معاملات, تین قسم کے معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے گناہوں پر اللہ جل شع نے اس کو پکڑ لیا دنیا میں یہ تو سب سے سستا چھوٹ گیا یہ بندہ دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے ڈھیل دی اور مرنے کے بعد جس کو آخرت میں اللہ نے پکڑا یہ بڑا سخت پکڑا جائے گا کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آخرت کا ساتھ بڑا شدید ہے اور بہت سخت ہے وہ تو اس کی بہت بہت بڑی سختی ہے اس کی تیسری جو اس کی سب سے خطرناک شکل یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ بعض گناہوں کے نتیجے کے اندر اس کا ببال اس شکل میں ہوتا ہے کہ موت کے وقت نزا کے عالم میں بندے سے ایمان چلا جاتا ہے جیسے اس میں نزا کی سختی تاری ہوتی نزا کا عالم اس پر آتا ہے اس کے دل سے ایمان کا پرندہ ایسے اڑ کے چلا جاتا ہے اور یہ سب سے گناہوں کا سب سے سخت ہے بعض گناہوں کا بعض چیزوں کا بعض آہوں کا اور خاص طور پر یہ ظلم ایک ایسی چیز ہے کسی نے ظلم کیا ہو اور کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مظلوم کی آہ میں اور اللہ جل شاہروں کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے کوئی پردہ نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مظلوم کی آ اللہ کے عرش تک نہ پہنچے یہ نہیں ہو سکتا وہ لازماً پہنچتی ہے باقی اب اس کا کب نتیجہ کب ظاہر ہوتا ہے ظالم کے اوپر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس میں کئی شکلیں ہو سکتی ہیں زندگی میں بھی ہو سکتا ہے فورن زندگی میں بعد میں جا کر بھی ہو سکتا ہے موت کے وقت بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہو سکتا ہے اس لیے اللہ جل شاہ نے اس کو اپنے پاس اس چیز کو رکھا ہے وہ اللہ جل شاہ جانتے ہیں کس طرح ہوتا ہے تو کہا کہ وہ میں فالدان کا یل کا کہ جو ان کاموں کو کرے گا بدکاری کرے گا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا یا وہ کوئی قتل ناحق کرے گا یا اسراف کرے گا یا وہ یا وہ بہت بخل کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ اس کو اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا یوداف لہاب القیامہ قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا بڑھا بڑھا کر دگنا کر یوداف دگنا کر دیا جائے گا وہ یخ لطفی ہی اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہتا اللہ اب کچھ لوگوں کو اللہ فرمارے گناہ تو انسان سے ہوتے پہلی آیت کے اندر کافروں کا استثنا ہے کافروں کے لیے اور دوسری آیت مسلمانوں کے لیے اِلّا من تابا وآمن وعمل عمل صالحا. ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے آمنا ایمان لے آئے وہ امیلا عملہ اور نیک عمل کرے فلائی کا سعید آم حسنات اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں مدد ظاہر بات ہے ایمان کا ذکر ہے تو کافر مراد ہے حدیث شریف میں آتا ہے صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو جہنم میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا جہنم سے جب مسلمان نکالے جائیں گے اب سزاب و گت کر تو سب سے آخر میں نکالا جائے گا تو اس کو اس کے بڑے گناہ پوشیدہ کر دیے جائیں گے اور اس کو اس کے چھوٹے گناہ یاد دلائے جائیں گے چھوٹے گناہ جو اس نے کیے تھے تم نے یہ کیا تھا وہ کہے گا ہاں جی کیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس گناہ کے بدلے اس کو نیکی دے دو پھر دوسرا چھوٹا گناہ پھر چھوٹا گناہ جب پانچ چھ چھوٹے گناہ ہو جائیں گے تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو کچھ بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے تو وہ نظر نہیں آ رہے تو اس پر سابی فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم اتنے اس بات پر آپ کو ہسی آئی کہ آپ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آپ کے جب دان دندان مبارک ظاہر ہو گئے تو آپ نے کہا کہ وہ بندے کو پتہ چلے گا کہ اچھا پہلے تو یہ کہ پکڑ ہو رہی ہے گناہ یاد دلائے جا رہے ہیں پھر اس کو پتہ چلے گا نہیں گناہوں کی بدلے نیکیاں مل رہی ہیں تو کہے گا کہ اللہ میں نے تو کچھ بڑے بڑے گناہ بھی کیے وہ بھی تک اس کا ذکر نہیں کیا فرشتوں نے وہ بھی تھے میرے تو دو تین مطلب اس کے مفسرین نے لیے یبدیل اللہ حسن عطم کے کہ گناہ ایک مطلب تو یہ لیا کہ جب ان کے گناہ نام اعمال سے ہٹ جائیں گے تو نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں رہ جائیں گی تو وہ گویا کہ جہاں پہلے گناہ تھے وہاں پر اب نیکیاں رہ گئیں گی اور دوسرا مطلب بعض حضرات نے اس حدیث کی روشنی کے اندر یہ لیا ہے کہ وہاں باقاعدہ گناہوں کے جن کی توبہ قبول ہو جائے تو ان کے گناہوں کے بدلے میں اللہ جن شاہ ان کو لیکیا دیتے ہیں اور کہا کہ اس کے بعد دوسری دوسری چیز جو اس کے اندر اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے ومن تابا و صالحا یہ مسلمانوں کے بارے میں وہ تو کافر تھا کہ کافر کفر سے توبہ کر لے تابا و بمن عملا صالحا۔ یہ کہا کہ وہ منتابہ وہ عامیلہ جس مسلمان سے یہ اوپر جو گناہ ذکر ہوئے ہیں اگر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ اس سے ہو گیا ہے یا ہوتا رہا ہے اور اس نے توبہ کر لی وہ امین صالح اور توبہ کے بعد اپنے عمل کو اس نے ٹھیک کر لیا نیک کر لیا یتوب اللہ مطاب تو در حقیقت اللہ کی طرف وہ ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے اللہ کہتے ہیں میری طرف واپس آنے کے دروازے ہر وقت کھلے تو جو توبہ کر کے میرے پاس آ جاتا ہے تو واپس پہنچ گیا اور میرے پاس آ گیا پھر دوبارہ یہ تو درمیان میں توبہ کا بیان آ گیا پھر صفات آگے پھر کچھ شروع ہو گئی جو جو ممی عباد الرحمن کی والذین لا شدون الزور اور وہ لوگ رحمان کے ببئی عباد الرحمن کے صفات رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں کے اندر بیہودہ اور لغف کاموں کے اندر شریک نہیں ہوتے یہ بڑی اہم بات ہے اور اس پر لوگ ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ بہت ساری جلوں کے اوپر آ, انسان ایک آزمائش کا شکار ہوتا ہے مثلا شادیاں ہیں آپ کسی قریبی عزیز کی شادی میں گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے ناچنے والے بھی منگوائے ہوئے ہیں ڈھول ڈھماکہ بھی ہو رہا ہے بے پردگی بھی ہے اور مخلوط مجلس ہے مرد اور عورت اکٹھے ہیں اور آپ کے گھر کا یہ طریقہ نہیں ہے تو کیا کیا جائے تو عباد الرحمن کی ایک وصف یہ ہے کہ وہ لغب زور ویسے تو جھوٹ کو کہتے ہیں اور غلط چیز کو کہتے ہیں یہاں اس سے مراد ہر ناحق چیز ہے جس میں لغ اور بیہودہ کام ہے تو وہ اس کی وہ الا شدون الزور کہا کہ وہ وہاں موجود نہیں ہوتے جب کسی جگہ وہ دیکھتے ہیں کہ لغب کوئی چیز ہو رہی ہے دیکھیں آپ کی بعض جگہوں پر موجودگی اس چیز کی تائید ہوتی ہے آپ کا وہاں پر بیٹھا ہوا ہونا چاہے بے شک دل کے اندر آپ تاب کھا رہے ہیں. لیکن خود آپ کی وہ پریزنس یہ بتا رہی ہے کہ آپ ظاہری طور پر تیسرا دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو اس سے یا اس کے ذریعے دکھ کی روح بھی آئے جب قرآن کی آیات کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے نم یا خرو علیہ ہاسم و تو وہ اس کے اوپر قرآن پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے یعنی نصیحت کے وقت میں یہ اپنے نصیحت کے کانوں کو لپیٹ نہیں لیتے اور نہ اپنی نصیحت کی آنکھوں کو بند کر لیتے جب ان کے سامنے قرآن بطور نصیحت پیش کیا جا رہا ہو قرآن بطور نصیحت سنایا جا رہا ہو تو اس وقت یہ اس کو عبرت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور عبرت کے کان سے سنتے ہیں اپنے احوال کے اوپر غور کرتے ہیں اور آخرت کے اوپر غور کرتے ہیں پھر کہا کہ یہ عباد الرحمن اور کیا دعا کرتے ہیں ایک دعا تو پیچھے آ گئی تھی نے کہا کا رب عنا عذاب جہنم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں ولدین یقرا حب لنا من ازوا جینا وزر یاتینہ قرۃ آئن اور وہ یہ دعا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور بہت کرنے والی دعا ہے کہ ہمارے پرور دگار ہمیں اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما حب لنا عطا فرما من ازوا جینا ودر یاتینہ ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک آتا فرما وجہ اللہ مطققین اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے پرہیزگاروں کا ہمیں ہمیں ایسا بنا دے کہ پرہیزگاروں کو بھی ہم سے فائدہ ہو یعنی ہمارے تقوی کا وہ معیار ہو کہ اچھے بھلے متقی لوگوں کو بھی ہمارے تقوی سے فائدہ پہنچے متقی لوگوں کو بھی تو کوئی مسائل پیش آ سکتے ہیں اپنے تقوی کے حوالے سے تو ان کے بھی مسائل کے اندر تو ہمیں ان کے مسائل کو بھی حل کرنے والا یا ان کو فائدہ پہنچانے والا ہمیں بنا اور یہ جو بیوی بی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہے وہ ظاہر بات ہے اس کے مطلب یہی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر تو بیوی بی کو اور بچوں کو دیندار بنا کیونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک تو اسی شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک یہی ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا ہے کہ وقم اور بس اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے وسط آ اور خود بھی اس کے اوپر استقامت اختیار کیجیے ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے مانگتے کوئی چیز اور نہیں رزق ہم دیں گے آپ گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کریں یہ بڑی چیز ہے آنکھوں کی ٹھنڈک اسی کے اندر ہے اور آخری عمر میں تو خالص اسی کے اندر ہو جاتی ہے جتنی انسان کی عمر بڑھتی ہے تو دنیا کے حقائق اس پہ کھلتے چلے جاتے ہیں 20 سال کی عمر میں انسان کی اور کیفیت ہوتی ہے پچیس سال کی عمر میں اور ہوتی ہے چالیس سال کی عمر میں اور ہوتی ہے ساٹھ سال کی جن کی عمریں جتنی ہیں آپ ذرا اپنے ماضی پر نظر دوڑائیں تو آپ کے خیالات میں کتنی تبدیلی آئی ہے باقی گزرنے کے ساتھ ساتھ تو جتنی آپ کی عمر آگے بڑھے گی پھر انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بچوں کا دین رہ جاتا ہے کہ جب وہ دین پر اس کو جو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس کو تسلی ہو کہ ان کو میں ایمان پر امر صالح پر دین پر اللہ سے جڑا ہوا چھوڑ کے رخصت ہو رہا ہوں یہ تسلی اس کو ورنہ انسان کو مرتے میں اپنے اعمال کی پریشانی اپنی جگہ ہوتی ہے اور اس جواب دہی کا احساس الگ ہوتا ہے کہ ان کا بھی حساب کون دے گا کیونکہ حدیث جی نے واضح طور پر ہے کہ اپنی اولاد کا حساب دینا ہوگا انسان کو تو انسان عجیب پریشانی کے اندر ہوتا ہے کہ اپنی میرے تو اپنے اعمال ایسے ہیں مجھے اپنا حساب بھی دینا ہے اپنے ساتھ ہی ان کا حساب اب کون دے گا کہ یہ ان کو میں حساب کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں تو کہا کہ وہ جنہ تقین اللہ فرماتے اب ان کا انعام بیان فرمانے گی یہ جو عباد الرحمن ہیں سترہ صفات ان کی پوری ہو گئی بما صبرو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے غرفہ کہتے ہیں بالا خانوں اونچی جگہ ہمیشہ پسند کی جاتی ہے مکان بنانے کے لیے بھی کھیت بنانے کے لیے بھی باغ بنانے کے لیے بھی نشیبی جگہ لوگ اتنی پسند کرتے ہیں نا اونچی جگہ پسند کرتے ہیں اونچی زمین پسند کرتے ہیں تو اس سے جنت کی بھی اونچی زمین کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ جنت کے بالا خانے ان کو عطا ہوں گے ی رقوں نفیحہ تحیتوں و سلامہ وہاں دعاؤں اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا یہ جس طرف سے جائیں گے تو فرشت سلامن سلامہ ان کو سلام سلام کہیں گے اور ان کو تحیت اور سلام ان کو پیش کرتے رہیں گے اور ان کا استقبال ہوتا رہے گا خالدی نفیحہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر ہمیشہ زندہ رہیں گے پھر کہا کہ حسنت مستقر و مقاما. پہلے آیا تھا کے بارے میں ساعت مستقر و مقاما. کہ وہ تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی انتہائی بری جگہ ہے ساعت کا اپوزٹ ہے حسولت بہت اچھی جگہ ہے اللہ نے فرمایا حسولت کہ بہت ہی بہترین جگہ ہے جنت کسی کا مستقر اور اس کا قیام گاہ بننے کے لیے چاہے کوئی تھوڑی دیر کے لیے اس میں رہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے وہ بڑی تو تھوڑی دیر کے میں تو جنت میں جانا نہیں ہے جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی کی بھی وقتی حاضری یا وقتی داخلہ نہیں ہے جو بھی ایک دفعہ جنت میں جائے گا جنت سے نکلنا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کو آ جائے گا کہ چلے یہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا جنت میں اب آپ نکل آئے یہاں جنت میں ایک دفعہ جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا تو اب اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آخری آیت ہے اس کی اے پیغمبر قل ما یعنی لولا اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر تم مجھ کو پکارتے نہ تو مجھے آوازیں نہ دیتے ہوتے مجھ سے دعائیں اور میرے سامنے سجدے نہ کرتے ہوتے تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں تھی کل ماں یا ببو میری میرے, میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے لو لا دعا کم تم اس کو پکارتے ہو تو گویا سارا کا سارا نظام چل رہا ہے اگر اس کو پکارنے والا کوئی نہ ہو تو اس سارے نظام کی اس کو پھر کسی کی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اے کافروں ان کی تو خطاب ہے فقط کل اب جب کہ کافروں تم نے حق کو جھٹلایا ہے نبی کو اور قرآن کو فصوف یقون و تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑھ کر رہے گا یہ جھٹلانا اب تمہیں اس کا حساب نظامہ کہتے ہیں چمٹ جانے کو کسی کا کسی کے ساتھ چمٹ جانا اب یہ جھٹلانا تم سے چمٹ گیا اس کو تم اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے یہ صفات ہیں عباد الرحمن کی 17 صفات بیان ہوئی ہیں سور فرقان کا یہ آخری رکوع ہے اللہ جل شاہ ہمیں یہ صفات ہمیں عطا فرمائے اس کو آئینہ سمجھ کر ان آیات کو دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو اس کی اس کے اندر دیکھنا چاہیے اس آئینے میں انسان اپنی شکل دیکھتا ہے ایسا اپنا باطن اس کے اندر دیکھنا چاہیے اور جو چیزیں انسان کو نظر آئے کہ اس کے اندر نہیں ہیں تو اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو چیزے جو چیزیں اللہ جل نے اس کو عطا فرمائی ہوئی اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے وا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین ولعاقبت المتقین والصلاه والسلام على سیدنا النبي يا ايها المرسلين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللہ پھر دنیا بنا خراً رحما امن کن تل بہاب يا الله ہمارے چھوٹے بڑے ثہیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یار ہمرحمی ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما اپنی اپنی بندی بننے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یا حمر حمین یا عباد الرحمن کی جو صفات بیان ہوئی ہیں یہ. یا اللہ یہ میں سے سب کو مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی سب کو نصیب فرما اس میں چلنے کی توفیق نصیب فرما مرنے سے پہلے پہلے یہ صفات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جن لوگوں کے تو نامے اعمال میں برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتا ہے یا اللہ ہمارا شمار بھی لوگوں کے اندر فرما دے یا اللہ جن لوگوں کا تو ان آیتوں کے آخر میں انجام بیان فرمایا یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرما دے یا اللہ یار ہمرحمین ہماری ساری مشکلات ہماری پریشانیاں ہماری جتنی دشواریاں زندگی کے اندر ہیں یا اللہ تیرے علم میں ہیں اور تیری قدرت کے اندر ہیں یا اللہ تو سب کو دور فرما دے جس کو جس قسم کی پریشانی ہے اللہ تو اس کو دور فرما دے یا اللہ یا رحم الراحمین یا رجار کرام ہمیں کامل دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما دین کی ایک ایک چیز کو سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرما ہمارے والدین کی یا اللہ مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اعلیٰ علی کے اندر جنت الفردوس میں ان کو مقام عطا فرما ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے یا اللہ جو ان میں سے زندہ ہے ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ان کو دین کے نے قبول فرما پورے پورے دین پر چلنے والا بنا یا اللہ یا ابراک مین نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ ہم اقبالحانہ تعلق نصیب فرما آپ کی شفاعت نصیب فرما آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما یا اللہ مرتے ہوئے ایمان اور کلمہ نصیب فرما ایمان کی موت نصیب فرما یا اللہ یا کسی بھی حال میں ہم کو ایمان سے محروم نہ فرما یا اللہ جب ہم رضا کا عالم تاری ہو تجبہ جاری محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی رخلق محمد وصحاب اجمین برحمد اللہ